اِس الرحمٰ و رحمت <تصفيق> محمد وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سے کہیں اور میدان شہریوں جو تمام خران خوش مجھے باپ ہی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کے تافیق الحمد میں سے باپ نمبر انتالیس باب الخراس کا دوسرا اور آخری درس ہے مختصر باپ ہے ہاں جی پہلے درس میں جو ہے خراج یا مزار اس میں ایک بندہ جو ہے مال دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں دوسرا کام کرتے ہیں اور فائدہ جو ہے وہ آپس میں شروع عمسا طے ہو گیا اسی حساب سے تقسیم ہوتے ہیں. تو اس کی چھ شرائط تھا وہ جس کی چھ رکن تھا وہ بیان ہو گیا ابھی آگے متحرک احکامات فرماتے ہیں ولیکل واحد یہ درس نمبر دو اور آخری درس ہیں جیوک راج کا تو ولیک الواحد منہما فرماتے ہیں عامل جو, جو اس پیسے پر کام کر رہے ہیں اور سارے مال جس نے پیسہ دیا ان دونوں میں سارے ایک کو لیکن وہ آدمی ان دونوں میں سارے ایک کو الخیار و اختیار فی الفس اس عقل مزارے کو پھنسا کرنے کا کینسل کرنے کا دونوں کو اختیار ہے ان شاء اگر چاہیں مت شاہ جب چاہیں ہاں جی پیسے کا مالک بھی جب چاہیں اور کام کرنے والے بھی جب چاہیں ویزا جہاں کیک کینسل کر سکتے اس سے معلوم ہو یہ عرض عقدے جائز ہے ویزا جہارب ہوں اور جب کوئی فائدہ ظاہر ہو جائے ہاں دکاندار کو پتہ چلتا ہے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو جب فائدہ ظاہر ہو جائے تو لل للعامل تو کام کرنے والے کے لیے جائز ہے قبل القسمت تقسیم کرنے سے پہلے فائدے کو آپس میں انیم لکھا یہ کہ خود مالک بن جامن ہو اس فائدے میں سے معاشرتا جو ان دونوں طرفے نے شرط کیا فی الحال عرض میں آدھا آدھا کا عقم ایک معاہدہ ہے شرط طو ہو گیا ہے تو اسی صاحب سے مثلا دس ہزار اس کو فائدہ آیا تھا تو وہ اپنے پانچ ہزار کا خود جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے تقسیم کرنے سے پہلے وہ اپنے حصے کا مالک بن سکتا ہے تو باقی دوسرے کو دے گا چونکہ جب اس کا ایسا معین ہے تو آپ کو فائدہ بھی مشخص ہے تو پھر اپنے ایسے کو تاثر کرنے سے پہلے لے سکتے ملا وہ شہر رہتا رب المال کہتے ہیں کہ نا یہ مطلب ہے اگر رب المال یعنی جس نے پیسہ دیا ہے ایک دوسرے بندے کو عامل کو کام کرے کاروبار کے لیے تو رب المال مال کا مالک یا جو ہے اگر شرط لگائے اس کام کرنے والے کو این یو سافرہ علاج جانب معاون ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے लिए سامن خریدنے کے لیے سفر کریں ایک معین جانب مثلاً بولیں چین سے سامان لا کے بیچے گا ہاں جی یا جو ہے کوئی ایک کے کسی ایک شہر کا نام لیں گے لاہور سے سامن لے گا فیضر آباد سے سامان لے گا کراچی سے لے گا اس طرح جو ہے ایک جانب کو معین کریں تجارت کے لیے سامان خریدنے کا ہاں اگر رب المال و شرط رب المال مال کا مالی شرط کریں صاف را وہ اس عامل کو کام کرنے والے کہ سفر کریں الا جانب معین ایک معین جانب ہاں مشرق جانب جاؤ مغرب جاؤ ادھر ادھر جاؤ اور بلدت ماہیت یا ایک معین شہر کی طرف جانے کا حکم کیا کہ وہیں سے لا کے تم سامان خرید کے بھیجو یا او شراء سلت ماہتین یا انہیں شرط لگایا شراب خریدنے کا سلطن معین سامان ہولا کپڑا کا آپ کاروبار کریں گے چائے کا کاروبار کریں گے مثلاً چاول کا کاروبار کریں اس طرح ایک چیز کا سامان کا کو معین کریں تو ایسی صورتوں میں لم جامل تو ہی جائز نے کام کرنے والے کو ان تخلف انو اس کے خلاف ورزی کرنے کا تو نے جیسے شرط کیا جس جب شار کی طرف جانے کا حکم دیا جس سے جانب جانے کا حکم دیا جس سامان کو خریدنے کا اس کا شاء لگا وہی معین چیز کرنا پڑے گا اور وہ اس طرح کی شرط کریں تو اس کے خلاف ورزی جی جائز نہیں ہے لیکن ولاقل اس دن لیکن جو ہے اس نے مال دے دیا کاروبار کے لیے اور اس نے مذلاق چھوڑا اس دن کو اس کو ایسا کوئی قید نہیں کیا بھائی تم نے اس چیز کا کاروبار کرو کا فلاں شہر کی طرف جاؤ فلان ملک کی طرف جاؤ ایسا کوئی قید نہیں لگایا اگر وہ مطلق رکھی اجازت کو یعنی کوئی قید نہیں لگا ادھر جاؤ ادھر جاؤ, جاؤ فلاں سامان خریدو تو غلام یوکا یہ بحاد القیت کو مطلق رکھا کوئی قید نے اور قید نہیں کہتا اوپر والی سابقہ کے قوت میں سے کوئی بھی نہیں کہا فلاں جانی جاؤ نہیں کہا فلاں شہر کی طرف جاؤ نہیں کہا فلاں سامان معین سامان خریدو اور قید نہیں کیا بے حادق سابقہ جو مختلف مطلب قید شرط کے طور پر کیا تھا ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا اس کو پیسہ دیا لے لو اس سے کام کرو اس سے کاروبار کرو بولا اس پر تجارت کرو بولا تو اسی شرط میں آپ کو کام کرنے والے کا ہاتھ کھلایا ہوگا ہاں جی فلیل عامل ہے تو پھر کام کرنے والے کے لیے اجازت ہے اس کو جائزہ یو صاف یہ ہے کہ وہ سفر کریں وائی عاملہ اور معاملات کریں کما آرادہ جس طرح وہ خود چاہیں پھر جمیل آباب تمام آباب میں جس طرح خود چاہیں گے انجام دیں گے اور جب وہ اپنی مشیت سے اپنی مرضی سے کام کریں گے تو پھر ان لم یقاصر اگر اس نے اپنی اس کاروبار میں اس محنت کرنے میں سفر کرنے میں اس نے اگر کوتاہی نہیں کیا ولم لمی تعداد کے جو حدود سے بھی نہیں گزرا تجاوز بھی نہیں کیا نقصان نہیں پہنچایا جان بوجھ کے لیکن کوئی نہ کوئی نقصان غیر اختیاری طور پر ہو جائیں تو لم یزماً وہ ضامن نہیں اسے اس کاروبار عامر شاہ کو کوئی خسارہ اپنے جیب سے الگ سے خرارہ پورا کرنا نہیں پڑے گا بلکہ دونوں میں نقصان میں شرکت ہوگا وہی دسترالعامل خدا کے نئے ملح زمانے میں غلام خریدنے کا سلسلہ تھا تو عامر کو آپ نے عامر کو کام کرنے والے کو اجازت دیا تھا کوئی بھی کاروبار آپ کر لیں تو اس نے کیا کیا جب خرید عامل کام کرنے والا من اس شخص کو یا نہت کو جو آزاد ہوتی ہیں ارب بن مال مال کے مالک کے خلاف یعنی اس کے خلاف جو آزاد ہوتی ہیں جیسے ہاں یہ شرح میں آپ نے پہلے بھی پڑھ کے آیا ہے محتدا غلاموں کے باب میں جیسے اگر کوئی شاہ شخص اپنے باپ کو خریدیں تو خود بخود آزاد ہو جاتے ہیں پھر باپ کا انسان غلام نہیں بنتا بیٹے کو خریدیں بھائی کو خریدیں ماں کو خریدیں ان کا انسان وہ آبا مالک نہیں بنتا تو اس طرح اس بندے نے کیا کہ عامل نے اگر خرید لے عامل ایسے شخص کو من یا نہ کہ جو آزاد ہوتے اللہ رب المین مال کے مالک کے خلاف جیسے اس کے ابھی باپ کو خریدا وول بیٹے کو خریدا ولاح بھائی کو خریدا وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے رشتے داران جیسے پھوپھی ہیں ڈالی ہیں ان میں سے کوئی خریدا وقت مزہ ذکر ہوں من قبل چنانچہ یہ ذکر یعنی اس مسئلے کا یہ کون کون انسان کے خلاف خود بہت آزاد ہوتی ہے خریدنے پہ یہ ذکر گزر چکی ہے من قبل اس سے پہلے مختلف عواب میں خصوصاً غلاموں کے باب میں تو بغیر اس نے رب المال ہے مال کے مالک کی اجازت کے بغیر ہاں جی رب المال جو مالک مال ہیں جس نے سرمایہ لیا تھا کاروبار کے نے اس کی اجازت کے بغیر عامل نے فائدہ آیا تو اس نے ہاں جی رب المال کے مال کے جو مالک ہیں اس کے خلاف آزاد ہونے والے ہاں جی داروں میں کوئی خرید لیں تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے محمد اللہ یہ تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے یہ معاملہ باطل ہے اس کا کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر خریدا وہی زرا لیکن اگر خرید عامل خود ہاں جی کام کرنے والا جو ہے خود خرید آبا اپنے باپ کو غلام تھا اپنے باپ کو خریدا او غیر ہوں یا اپنے باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو ان رشتہ داروں کو جو ممن یا نہ تھے ان رشتہ داروں کو جو آزاد ہوتے خود کے خلاف ہاں جی کس چیز میں فائدہ میں نہ رف مشترک اسی مشترک فائدے میں سے جتنا اس کو ملنا تھا تو پھر جو ہے چونکہ اس کو جتنا فائدہ ہونا تھا اسی فائدے میں سے وہ خرید لیں رف مشترک میں سے تو کیا ہوگا اینآدہ پھر تو یہ غلام آج. پھر تو آزاد ہو جائے گا باپ کو خریدا اپنے فائدے میں سے تو آزاد ہوگا لیکن کتنا آزاد ہوگا بے قادری نصیب ہی. جتنا اس کام کرنے والے کی اس فائدے میں سے حصہ بنتی ہے اس اپنے نصیب فائدے میں سے حصہ کی مقدار کے مطابق اس کا باپ جو آزاد ہوگا ہاں جی بیٹا خریدا ہے تو وہ آزاد ہوگا ماں کو خریدا ہے وہ آزاد ہوگا من فائدے میں سے اس کو جو فائدہ اس مشترک مال میں سے جو ہے یعنی اس اس مشترک فائدے میں سے جیتنا اس کا حصہ ہیں ہاں اسی حساب سے اس نے جس کو بھی خریدا ہے باپ بیٹا وغیرہ اسی اسی مقدار میں یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے کیونکہ خود کو بات ہے جان بوجھ اس نے ایسا کیا ہے اور اس کے اپنے سے خریدا ہے اپنے فائدے میں سے تو آزاد ہوگا وہی تو ایسی صورت میں اب ان کا خوش ایسا تو آزاد ہو جائے گا یا ممکن ہے آدھا حساب آزاد ہو جائے ممکن ہے ایک بڑے دس ایسا ایک بڑے چار ایسا تین حصہ آزاد ہو جائے اس کے فائدے میں سے تو پھر یہ لوگ یہ جس بندے کا یہ باپ کا کچھ ایسا آزاد ہوا بیٹے کے کچھ ایسا آزاد ہوگا مانگ کا مغرب مثن تو یہ لوگ پھر وہی سال اور کوشش کریں گے انمنعتق وہ لوگ ہاں یہ باپ وغیرہ جن کا کچھ ایسا آزاد ہو چکا ہے یہ کوشش کریں گے پھر باقی قیمتیں اپنی باقی قیمت جو رہ گیا ہے کچھ کچھ ایسا آزاد ہو گیا دوسرے کچھ ایسا کے لیے یہ لوگ کوشش کریں گے کوشش کر کے زکوۃ میں سے مختلف لوگوں کے لوگ کے یقیناً جو باقی حصہ تو اس عامل کا اس پیسے کے سرمائے والے کا ہوگا اس کو دے کر پھر یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد کریں گے تو کوشش کریں گے مناطق جو آزاد ہونے والا ہے آزاد ہو رہا ہے پھر یا کچھ اس کا آزاد ہو گیا اپنے باقی قیمت کو پورا کرنے میں یہ لوگ کوشش کریں گے لیکن اگر کا انکانہ نصیب ہو اور اگر اس کا حصہ منفی فائدے میں سے یعنی عامل کا حصہ فائدے میں سے اتنا زیادہ ہو جائے آجتا ہوا ہوا پورا پورا گیر قیمت آ گئی اس نے باپ کو خریدا باپ کی قیمت کو ہاں جی مجھے باپ کی قیمت دس ہزار تھا ہاں اس کو فائدہ بھی اس سے مال میں سے دس ہزار آ گیا اس کا پن حصہ تو اس نے وہ دس ہزار میں باپ کو خریدا تھا دس ہزار اس کا فائدہ بنتا ہے اس عامل کا تو باپ آٹومیٹکلی پورا پورا آزاد ہو جائے گا ہاں جی لحاظ و ان کا ان نصیب اگر اس عامل کا حصہ میناری فائدے میں سے اتنے زیادہ ہو کہ اجتاو آوا جو گیر لے ہاں پورا پورا شامل کرے قیمت آ رہی باپ کی قیمت کو یعنی باپ کی قیمت کے بالکل برابر ہو اس کا فائدہ اور اس باپ کو خریدا خریدا ہے تو فلاں حاجت اللہ تو باپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے سائی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے پھر مزید کوئی اور پیسے کے لیے کوشش کرنے کی کیونکہ وہ آٹومیٹکلی پورا پورا آزاد ہو گیا بیٹے کے فائدے سے اس کے نفا سے اب آخر فرماتے ہیں ولاج اللہ عمل آپ نے جس جی آپ کو پیسہ دیا ہے اس کے لیے جائش نہیں ہے کہ المضاربہ تب ہاتھ کہ وہ پھر دوبارہ مضاربے کا عمل کریں اس مال سے جو نے اس کو دیا ہے ما غیر کسی اور کے ساتھ ہاں میں نے ایک بندے کو دیا تب اس کا پیسے پر آپ یہ جی مطالبہ کا عمل کریں جو فائدہ کہ ہم دونوں میں تقسیم ہوگا اس نے یہی مال جو ہے کسی اور کو دے دیا ہاں خود نے اپنی طرف سے میرے اجازت کے بغیر راس المال کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دیا تو ایسی اول میں اس کو اس طرح دینا جائز نہیں پر مات اللہ جدامل عامل کے جائز نہیں مزاربہ کرنے اس پیسے پہ بہادر اس مال پہ جو خود کو دیا ہے غیر کسی اور کے ساتھ علم نے رب المال مگر مال کے مالک اجازت کے بغیر خوب اور پھر مال کے مالک کی اجازت کے ساتھ اس نے کسی اور کو دے دیا ولو وقا کا اور اگر اس نے جو پیسہ مال کے مالک نے خود کو دیا تھا وہ اس کی اجازت سے خود نے کسی اور کو دے دیا مضالبات کے لیے ولو وقا کا اگر اس طرح واقع ہو گیا تو پھر جو ہے فائدہ کس کو ملے گا تو کان رف ہو تو پھر اس مال سے جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ لرب المال مال کے مالک کو ملے گا والامل لانی اور دوسرے کام کرنے والے کو ملے گا چونکہ آپ پہلے والے نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا اس آپ سے پیسہ لے لیا اس نے کسی دوسرے کو دے دیا ہاں یہ تو دوسرے نے کام کیا تو دوسرا اور آپ نے وہ فائدہ تاثم ہوگا غلام یقین لامی للا اور عامل الاول کو اس فائدے میں سے نہیں ہوگا نصیب و منف اس فائدے میں سے خوش بھی نہیں ہوگا الرزی حاصل وہ فائدہ جو کہ حاصل کیا ہوا ہے بن عمل ثانی دوسرے عامل کے کام سے محنت سے جو فائدہ سے حاصل ہوا ہے ہاں جی اس میں سے اب اس پہلے عامل کو جس کو آپ نے پہلے مال دیا تھا اس کو خوش بھی نہیں ملے گا ہاں پہلے عامل نے خود جو محنت کیا اس پر اس کو جتنا فائدہ وہ سب ملے گا اب اس نے مال مالک کی اجازت سے کسی اور کو دے دیا اور اس نے محنت کیا تو اس کی محنت سے جو فائدہ آئے گا وہ دوسرا عامل اور مالک میں تاثر ہوگا پہلے عامل کو کیونکہ بیچ میں غلط بظاہری وسی وسیلہ بنا ہے اس کے ذریعے سے اس کو مال دیا اس کو خوش نہیں ملے گا تو سر الحمد للہ یہ بابق راس بھی کیونکہ کاروباری ایک حصہ عمل ہے ہاں جی اسلام میں کاروبار کا بار یہ بھی ختم ہو گیا لیکن اسلامی جو بھی کاروبار ہیں اس میں ذینداری شرط ہے اگر عامل زینتار ہو ہاں جی تو وہ صحیح منافع دکھائے گا اور کوئی نقصان ہو اس میں زیادہ نہیں دکھائے گا تو اعتماد کی بنیاد پر جو ہے فائدہ ہوگا دونوں کو فائدہ ہوگا ہاں جی لیکن اگر بےمانی شروع ہو جائے تو بیچارے جو ہے جس کے پاس سرمایہ ہو اس کے پاس سرمایہ سڑا رہے سڑا رہے گا ہاں جی اور جس کے پاس ہنر تو ہے لیکن ایمان, ایمان نہیں ہے دیانہ نہیں ہے وہ بھی بوکا مارے گا ہو کہ ہونا رہے کام کا نہیں ہے پیسہ نہیں تو وہ ادھر بوکا رہے گا لہذا اگر معاشرے میں لوگ ایماندار ہو جائیں ہاں جی اور جن کو ہونا آتا ہے وہ ایماندار ہو جائیں ہاں جی اور دیانہ دار ہو جائیں تو یقیناً جو ہے وہ دوسرے جن کے پاس سرمایہ ہے اس سے سرمایہ لے کر خود اپنے بھی پیٹ برا سکتے ہیں اور دوسرے پیسہ والوں کے بھی پیٹ بھرا سکتے ہیں اس کا پیسہ گھر میں پڑا رہنے سے تو کسی کے استعمال میں آ جانے میں زیادہ ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے لیکن آج کے دور میں سب سے بڑی بدبختی ہے لوگوں میں دیانت داری بالکل ختم ہو گیا لوگوں کے دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا کیونکہ کردار نے اس بات کو مجبور کیا اتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ فراٹ ہوا دھوکے ہوئے خیانتی ہوئی اب لوگوں کو کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے دلیاضا جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے جن کے پاس ہنر ہے ان کے پاس ہے تو کسی کو ایک دوسرے سے کوئی معقول فائدہ نہیں پہنچ رہے ہیں صرف یہ کہ بینکوں میں جمع کرتے ہیں ہاں جی تو وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی سودی شکل میں آ جاتی ہے جیسا ہم خواہ جو ہے ہمارے مال میں حرام شامل ہونے کا خدشہ تھے یعنی اسلامی کاروبار خواہ شرح کا تو یہ مظالفہ دونوں میں ذینت انتہائی مشق ہے اس کے بغیر یہ دونوں کاروبار نہیں چل سکتا جینت داری ہو تو دونوں کو بہت بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ہر کام کو دینت کے ساتھ کرنے کی توفیع تاخل